وعلیکم تمام حالیہ محفل اور مفتی صاحب اگر میری آواز آ رہی ہے حضرت ہمارے یہاں ایک بہت اچھے دوست رفی اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں جو آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں ان کو مائک دوں السلام علیکم حضرت مجھے ایکچولی آپ کا ایک جواب تھا اس کی وضاحت چاہیے کہ پیزا جو آپ نے بتایا کہ ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ غیر ذبح نہیں کیا ہوتا اس طریقے سے اسلامی طریقے سے لیکن ویجیٹیبل کام ہم کر سکتے ہیں کوشچن دو ہیں میرے ایک تو وہ جو چیزیں ہیں کیونکہ اس میں پگ وغیرہ کا کچھ اسی پاؤٹ میں بنتا ہے برتن میں تو اسی سے ویجیٹیبل بنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں اگر وہ سیم بنا ہوگا تو میرے خیال میں وہ بھی نہیں کھانا چاہیے اور دوسری چیز جو ہے نائنٹی نائن پرسینٹ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں اگر ہم ہندو اور دوسرے غیر مسلم کے گھر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ جو آؤٹلیٹس ہوتی ہیں پیزا اور کینٹکی وغیرہ تو کیا اس ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا بھی ہم کھا سکتے ہیں چاہے وہ ویجیٹیبل ہو اس کی ضرورت شکریہ جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوں مومن بھائی کی آسے تو مسئلہ جو ہے کہ چونکہ سبزی کا مسئلہ جو ہے وہ گوشت کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتا دیکھیں ہم کتنی چیزیں ہیں جو یعنی ان کی بنی ہوئی ہیں وہ ساری دنیا کھا رہی ہے پی رہی ہے لیکن چونکہ حرام کا مسئلہ جو ہے زبا میں وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ انہیں برتنوں میں نہیں بنے تو اگر تجھے تو یقین ہو کہ جس برتن میں سور کا گوشت پکا ہے اسی برتن میں سبزی پکی ہے تو پھر تو وہ کھانی بھی ناجائز ہے حرام ہے اور اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر اس کا کھانا جائز ہے غیر مسلم کے ہاتھ سے ہر چیز کھانی تو حرام نہیں ہے غیر مسلم کے ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے چونکہ غیر مسلموں سے تو بہت ساری چیزیں کھانی جائز ہیں اور دور صحابہ میں یہ ہوتا رہا ہے مجاہدین جو تھے وہ غیر مسلموں کی چیزیں کھاتے تھے اور خاص کر سبزیوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ صرف ہے وہ ایک حرام عام جانور اور ایک जानवर جانور کے ذبا کا طریقہ تو اس میں تو भी चाहिए پرہیز ہی چاہیے لیکن جو سبزی پتا ہو کہ فران ہوٹل میں یا جس جگہ پہ یعنی وہ حرآن چیز پکی ہے اسی برتن میں وہ پکی ہے تو, تو وہ بھی نہیں کھانی چاہیے لیکن اگر برتن علیحدہ ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبزی کا دودھ کا جو ہے جس میں پکتی ہے علیحدہ ہوتا ہے گوشت کا علیحدہ ہوتا ہے دال کا علیحدہ ہوتا ہے ایک میں ہی نہیں علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں اور اگر ایک میں پکا کے اس پہ رکھتے ہیں اور یعنی پلیٹوں کا مسئلہ ہے یہ تو مسلمان ہوٹل جو ہے نا ان سے بھی محکمہ جو سادے تقوی لوگ ہیں وہ ہوٹلوں سے کھانا نہیں کھاتے لیکن جہاں مجبوری ہوگی وہاں آدمی کیا کرے گا کہ یعنی غیر مسلم بھی انہیں پلیٹوں میں کھا رہا ہے اور سب چیزیں بتوں میں ہو رہی ہیں اور گھر لیکن جہاں مجبوری ہوتی ہے کچھ نہ ملے تو وہاں شریعت بھی آ, سبحان لاچی جین فطرت ہے یہ مجبوری کی وجہ سے ایسی چیز کہ جو یعنی آ, حلال تو ہے لیکن برتن کی وجہ سے یا آنکھ لگنے کی وجہ سے وہ اس میں کراہٹ آتی ہے تو وہ کھانی مجبوری کی وجہ سے جائز ہوگی لیکن اب گوشت جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی جائز نہیں ہوگا اللہ مل رہی ہے کہ آدمی کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو اور مرنے کا ڈر ہو تو پھر اس کا چونکہ قرآن نے آ, جو بیان کر دیا ہے مطلب پورا غیر دن والا دن یہ حد سے نہ بڑھے کرے تو اتنا کھا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ ہوٹل وغیرہ پر تو اسار کا مسئلہ نہیں ہوتا یہاں اگر درکنوں کا پتہ ہو اور یہ مسائل وہاں ہے جہاں غیر مسلموں کے یہ ہوٹل ہیں اور غیر مسلموں کا سب کو چلتا ہے تو آدمی کوشش تو کرے کہ ان سے کھانا نہ کھائے لیکن مجھے ہو تو وہ دال وغیرہ سبزی وغیرہ کھا سکتا ہے گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتا اور اگر وہ جو برتن میں سور کا وہ کسی اخراج نہ گوشت پکا ہے تو پھر اس سے بھی پرہیز کرے جی اگر محمد بھائی اگر آپ کا کوئی سواگت پلیز آپ